الشهادت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام امام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی ہیں وہ پیاری ذات ہیں جن سے بہتر جن سے افضل نہ کائنات میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنت کی راہ دکھلا کر جنت میں پہنچنے کے گر سکھانے کے لیے تشریف لائے جنت میں کیسے جایا جا سکتا ہے جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر کوئی یہ راز جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی کہ جس کے دامن سے جو لگا جس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا محمد کریم علیہ صلاح وسلام کی رسالت کا اقرار کیا پھر اسی پہ رہا اور اسی پہ اس کی موت واقع ہوئی پیارے نبی علیہ صلاط وسلام کی صحبت کو پایا پھر وہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ پاتا ہے آج ضرورت ہے دوبارہ کہ پیارے نبی علیہ سلاط وسلام کی سیرت کو اجاگر کیا جائے ضرورت ہے مصطفیٰ علیہ صلاط وسلام کے فضل اور شان کو آپ کی عزت اور مقام کو پھر دنیا والوں کے سامنے رکھا جائے کیونکہ مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے اکثریت پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ناواقف ہے پیارے حبیب علیہ ہی صلاح کے مقام سے نا ہے پیارے حبیب علیہ ہی سلاط سے اپنے رشتوں کو توڑ چکی ہے کسی نے کسی شیخ و مرشد کو اپنے لیے رہبر سمجھ لیا کسی نے کسی امام و حضرت کے اقوال کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھ لیا اکثریت نہ پیارے حبیب علیہ ہی سلاط کے فرامین کو حرف آخر سمجھتی ہے بلکہ اپنے اپنے گھر لیے اپنے اپنے بزرگ بنا لیے اپنے اپنے آئمہ کو ایجاد کر لیا اور لوگوں کو بلانے لگے اپنے پیروں کی طرف لوگوں کو بلانے لگے اپنے شیخ کی طرف لوگوں کو بلانے لگے اپنے مرشد کی طرف لوگوں کو بلانے لگے اپنے حضرت کی طرف وہ شیخ و حضرت وہ امام و مرشد جس کی معصومیت کا اعلان عرش والے اللہ نے نہیں کیا جس کو امام اللہ نے نہیں بنایا جس کو لوگوں کی ہدایت کا سبب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے نہیں بنایا بلکہ لوگوں نے خود تراشے اپنے حضرت تراشے اپنے بزرگ تراشے اپنے شیخ و مرشد کی شان کو اتنا بڑھایا کہ انہیں مصطفیٰ کی شان سے بلند کر دکھایا ایک پیر صاحب شیخ کی غیرت کو یاد کرواتے ہوئے ایک اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہماری ایک مریدنی ہم سے محبت کرنے والی وہ کہتی ہے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی پیر کی مریدنی کہتی ہے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی اور اذان اچھی کیوں نہیں لگتی کہا اذان اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ اس اذان میں میرے شیخ کا نام نہیں آتا الب اتفاق اول آ کے ہے بال اتفاق فنا فشر گم ہو جانا بعض اتنے فنا ہو جاتے ہیں غلط فہمی میں آتے ہیں پھر غلط فہمی آس سے آج سے دور ہوتی یہ ضرور ہو جاتا ہے بعضوں کو سے تمہاری کسی محبت والی نے لکھا ہے اس کا مفہوم تو کہتی مجھے اذان پسند نہیں آتی مجھے اذان پسند نہیں آتی اس میں شیخ کا نام کیوں نہیں یہ فلاف شیخ کہتے شیخ کا نام ہونا چاہیے جس کا وقف ہوگا تو فلاف شیخ اپنے پیر فقیروں کی شانوں کو بڑھانے والوں اپنے حضرت و امام کی شان کو بلند کرنے والوں کاش تم نے ہمارے امام ہمارے آقا ہمارے قائد ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا ہوتا ضرورت ہے سیرت النبی کے درس کو پھر یاد کروایا جائے ضرورت ہے وہ پیشانے جو مصطفیٰ سے رشتے توڑ کر اغیاروں سے جوڑ چکی ہے ان کو پھر فاطمہ کے بابا کی شان یاد دلائی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہسی جن کو اللہ نے بے بہا معجزات سے نوازا معجزہ وہ عمل وہ کام جو فطرت نہ ہو جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہو معجزہ جو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو اللہ جب نبی کے ہاتھ میں دکھاتا ہے ایسا عمل جو قانون فطرت نہیں ہوتا وہ معضہ ہوا کرتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ سلا تو کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ قانون نہیں ہے قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن ایسا علیہ سلاۃ وسلام کو میرے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے اللہ نے کتنے معجزات سے نوازا آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے چند موضات تاکہ ہمیں مصطفیٰ علیہ صلاح وسلم کی شان آپ کے مقام آپ کی عزت کا آپ کے فضل کا آپ کے مرتبے کا علم ہو یقین ہو اور پھر اس یقین ہونے کے بعد کائنات کے ہر آدمی سے رشتہ توڑ کر محمد سے رشتہ جوڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں سے ایک بہت بڑا معاوضہ میں کا سفر قرآن حکیم بیان فرماتا ہے سبحان الذي اصراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو اپنے بندے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہیں سے پہلے اپ نے سنا ہوگا صلاة والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے قرآن سقیدے کا رد کرتا ہے کیسے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا اپنے بندے کو نور کو نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں وہ بشر ہیں آدم کی اولاد ہے صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حطیم میں لیٹا ہوا جبرائیل علیہ سلاۃ وسلم میرے پاس آئے انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا پھر میرے دل کو نکالا سونے کی ایک تشت لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی اور پھر میرے دل کو اس سے دھویا اور پہلے کی طرح دوبارہ اسے سینے میں رکھ دیا گیا اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدے سے کچھ بڑا تھا اس جانور پہ پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے پیارے نبی جانور پہ سوار ہیں جنتی براق پہ سوار ہیں اور جبرائیل خادم بن کر مہار پکڑے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بشر کی شان کم ہے پیارے نبی کو نور کہیں گے تو شان بڑھے گی نوری نہیں مانیں گے تو شان نہیں بڑھے گی وہ اس معراج کے سفر پہ غور کرے کہ پیارے حبیب سوار ہے نوریوں کا سردار جبرائیل بہار پکڑ کے کھڑا ہے عزت کس کی ہوتی ہے جو سوار ہو یا خادم ہو سوار کی عزت ہے مصطفیٰ سوار ہے نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام وہ مصطفیٰ علیہ سلامت سلام کا خادم بنا ہوا پیارے حبیب علیہ صلاحت والس کو بیت المختص لے جایا گیا لوگوں کے جمع غفیر کو آپ نے دیکھا جبراہیل سے پوچھا یہ کون ہے کہا امبیا کی جماعت ہے کیوں کھڑے ہیں نماز پڑھنی ہے پڑھتے کیوں نہیں امام کی انتوار ہے میرے نبی کریم کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو چھوڑ کر مصطفیٰ علیہ سلا تو السلام سے رشتہ توڑ کر پیروں فقیروں بزرگوں اماموں کی اندھی تقلید کرنے والوں تم نے کس کی امامت کو ترک کیا ہے جو صرف میرے اور آپ کے امام نہیں سابقہ نبیوں کے بھی امام ہیں آنے والوں کے ہی امام نہیں جانے والوں کے بھی امام ہیں نماز کے انتوار ہے پڑھتے کیوں نہیں امام کی انتوار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں امام کا انتوار کر رہے ہیں جہاں آدم صفیح اللہ جہاں ابراہیم خلیل اللہ جہاں اسماعیل اللہ جہاں موسا کلیم اللہ جہاں عیسا روح اللہ ہو وہاں امام کون بنے گا جبرائیل مستفی کو کندھے سے پکڑتے ہیں مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں زبان حال سے کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسا تک سب موجود ہیں جس جگہ پر محمد الرسول اللہ موجود ہو وہاں پہ کوئی اور امام بن سکتا یہ پیارے نبی کا شان یہ پیارے نبی کا مقام یہ پیارے نبی کی عزت یہ پیارے نبی کا شرف ہمیں وہ امام پسند نہیں آئے جو ہمارے جیسے عام انسانوں کے امام نہیں انبیاء کے بھی امام تھے ہم نے ان کو چھوڑ کر لوگوں کی امامت کے گنگانے شروع کر دیے اور ترک کر دیا امامت کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے کو ان کی امامت پر راضی نہ ہوئے اور اس کے بعد کسی نے بارہ کو تلاش کر لیا کسی نے کسی کو تلاش کر لیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں آسمان کا دروازہ کھولنے والا نگران فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے جواب ملتا ہے جبرائیل ہوں پوچھتا ہے ساتھ کون ہے جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے آپ کو انہی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا ہاں کہتا ہے خوش آمدید مبارک ہو آپ کا آنا کتنے ہی بابرکت مہمان ہے پیارے حبیب علیہ سلاۃسلام اندر داخل ہوتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ بابا ہیں ان کو سلام کیجئے پیارے نبی سلام کرتے ہیں آدم علیہ سلام جواب میں کہتے ہیں السلام پیارا بیٹا اور پیارے نبی تمہیں مبارک ہو دوسرے آسمان پر مصطفیٰ علیہ سلاۃ وسلام پہنچتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا فرشتے سے پھر وہی مکانہ ہوتا ہے وہاں پر اور عیسیٰ علیہ سلاد و موجود ہیں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کو سلام کہیے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ علیہ السلام ہے ان کو سلام کہا جاتا ہے پیارے حبیب السلام کہتے ہیں وہ جواب میں پیارے, نبی اور پیارے بھائی کا جواب کہتے ہیں تیسرے آسمان پر محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں سلاۃ موجود ہیں جبراہیل کہتے ہیں سلام کہیے پیارے نبی یوسف علیہ سلاۃ وسلام کو سلام کہتے ہیں وہ علیہم السلام जवाब देते हैं اور کہتے خوش آمدید प्यारे भाई और प्यारे नबी رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں ادریس علیہ سلاط و سے ملاقات ہوتی ہے پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو موسی علیہ سلاۃ وسلام سے ملاقات ہوتی ہے موسی علیہ صلاط و کو سلام کرنے کے بعد پیارے حبیب جب آگے گزرتے ہیں تو موسی علیہ سلاط وسلام رونے لگ جاتے ہیں پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں جواب میں کہتے ہیں یہ میرے بھائی یہ نبی. یہ نبی وہ ہے جو آئے تو میرے بعد ان کو بھیجا گیا میرے بعد میرے بعد محبوس کیا گیا لیکن ان کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ میری امت سے بھی بڑھ جائے گی اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تو سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو محمد کر... کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمانا یہ ببوس تو میرے بعد ہوئے لیکن ان کی امت کی تعداد میری امت سے بڑھ جائے گی ابراہیل علیہ سلاۃ مجھے لے کر پھر ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے انہیں سلام کیا ابراہیم سلاۃ وسلام نے کہا خوشاندید, نیک بیٹے اور نیک نبی پھر پیارے حبیب علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے سدرت المنتہا کو کر دیا گیا ابراہیم نے کہا یہ سدرت المنتہا ہے میں نے وہاں پر چار نہریں دیکھی دو ظاہری اور دو باطنی باطنی نہریں جنت کی نہریں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی نہریں یہ میں نے اس مقام پہ دیکھی پھر پیارے حبیب علیہ سلاۃ و فرماتے ہیں میرے سامنے بیت المعمور کو کیا گیا وہاں ایک گلاس میں شراب ایک گلاس میں دودھ اور ایک گلاس میں شہد پیش کیا گیا میں نے دودھ والا گلاس لے لیا جبراہیل علیہ سلاۃ وسلام فرمانے لگے یہی فطرت ہے آپ بھی فطرت پر ہو اور آپ کی امت بھی فطرت پر ہے پھر پیارے حبیب علیہ سلاط والسلام پر پچاس نمازیں اللہ کی طرف سے فرد کی گئی باقی احکامات دنیا میں بھیجے گئے اور جب نماز فرد کرنے کا وقت آیا تو پیارے حبیب کو بلایا گیا یہ تحفہ اتنا عظیم ہے یہ تحفہ اتنا بڑا ہے کہ پیارے حبیب علیہ سلاط والسلام کو یہاں پر پچاس نمازیں فرد کی گئیں کہاں میں واپس آیا میرا گزر گزربوسا سلاۃ والسلام کے پاس سے ہوا انہوں نے پوچھا کیا ملا ہے میں نے کہا پچاس نمازوں کا تحفہ ملا ہے کہنے لگے مجھے آپ سے پہلے لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے تجربہ ہو چکا ہے تلق حقیقت بنی اسرائیل کی میں دیکھ چکا ہوں یہ بہت زیادہ ہے جائیے اپنے رب کے پاس دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی دس نمازیں کم کر دی گئی پھر موسا علیہ السلام کے پاس سے گزرے آپ نے پھر پوچھا آپ نے کہا دس کم ہوگی کہا نہیں دوبارہ جائیے اور درخواست کیجیے آپ نے پھر اور درخواست کی اور اس طرح پانچ نمازیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فرد کی گئی موسا علیہ السلات وسلام کے پاس سے گزرے کہا کیا رہا کہا پانچ نمازیں پچاس سے کم کرتے کرتے اللہ نے رحمت کرتے کرتے تخفیف کرتے کرتے میری امت پر پانچ رہنے دی کہا مجھے آپ, سے پہلے لوگوں کا تجربہ ہے آپ جائیے اس پانچ کے اندر بھی کچھ تخفیف کی درخواست دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے میں اس پر راضی ہو گیا میں بہت دفاع گیا اور اللہ کے حضور نے درخواستیں پیش کی لیکن اب مجھے حیا آتی ہے اور میں اسی پر راوی ہو جاتا ہوں مالک کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے کہ یہ ہمارا حکم جاری ہو گیا یہ بواہر پانچ ہے لیکن جو پانچ پڑھے گا اس کو اجر اللہ پچاس کا ہی دے گا یہ اللہ کی رحمت ہے یہ بباہر پانچ ہے لیکن جو پانچ نمازوں کو پڑھے گا جو حکم پچاس کا جاری ہوا تھا وہ اجر و ثواب میں باقی ہے تم بباہر پانچ پڑھو گے لیکن اللہ سے اجر تمہیں پچاس کا ہی ملتا رہے گا پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلام کے موضوعات میں یہ بہت بڑا معاوضہ آپ کو اس زمین سے بیت المقدس لے جایا گیا رات کے ایک پہر میں وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی آسمانوں پر امبیا سے ملاقات کروائی گی امبیا کی روحوں کو دعوت دی جب کفار مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا انہوں نے نہ مانا ٹھکرایا اس دعوت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے دعوت دیتے رہے کبھی سفا پہاڑی پہ چڑھ کے. کے. کے. کے, کے, کے پیغام کی طرف بلاتے رہے کفار مکہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی واضح نشانی دکھائیے اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی اوپن دلیل کوئی واضح نشانی ہمیں دکھائیے کھلا ہوا موجزہ دکھائیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کی طرف سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور مالی کے حکم سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا پیارے حبیب علیہ سلا وسلم نے ان کے لیے چاند کو تو ٹکڑے کر کے دکھایا لیکن وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجہ پہ ڈٹے ہوئے جادو قرار دیا صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ الرضا سے روایت ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واد نشانی کا ڈیمانڈ کی ثبوت مانگا آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے لیکن ہمیں گے صلی اللہ پہاڑ ان چاند کے دو ٹکڑوں کی درمیان میں تھا ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا اتنا بڑا موضاء دیکھنے کے باوجود بھی کفار مکہ ڈٹے رہے اپنی اسی کفر پہ اور اپنی اس ہٹ گرمی پہ صحیح بخاری میں ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا آپ نے یہ اتنی بڑی کھلی ہوئی نشانی اللہ کے حکم سے دکھائی لیکن توحید کو نہ ماننے والے اپنی ہر دھرمی پہ ڈٹے رہے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن سے محبت کرنا ایمان ہے جن سے پیار کرنا ایمان ہے جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے میرے جملے کو پھر غور سے سننا جس دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے اس دل میں ایمان ارے مصطفیٰ سے پیار کیوں نہ کیا جائے ہم تو انسان ہیں ہم تو انسان ہے اللہ کی مخلوق مصطفیٰ سے پیار کرتی تھی پتھر پیارے نبی سے پیار کرتے تھے لکڑی کے تنے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہم تو زیادہ حق ہے کہ ہم نبی سے پیار کریں اور یہاں میرے نبی کی محبت کی کہانی ہے اللہ کی مخلوق میں کیسے بگڑی ہوئی سنیے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے پیارے حبیب خطبہ ارشاد فرماتے لکڑی کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر پھر آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ دیا اور خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے گئے آپ منبر پہ تشریف لے گئے وہ لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کے صحابہ کے سامنے رونے لگ گیا یہ پیارے نبی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ لکڑی کا ایک تنہ جس سے ٹیک لگا کر خطبہ انشاد فرمایا کرتے تھے اسے بھی محمد علیہ السلام کی جدائی برداشت وہ بلک بلک کے رونے لگا پیارے حبیب علیہ السلام سلام ممبر سے نیچے اترے اس کے قریب آئے اس پہ ہاتھ پھیرا اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ ممبر سے اتر کر آئے اور اسے گلے سے لگایا اسے ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے اس لکڑی کے بے کو ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا لکڑی کے اس سنے کی رسول اللہ سے محبت کا کیا کہنا پیارے نبی کے پیار کا کیا کہنا کہ آپ کی جدائی کو یہ برداشت نہیں کر سکا ہمارا کیا حق بنتا ہے مسلمانوں پیارے نبی سے بے وفائی کرنے والوں پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ اپنی نمازوں کے طریقوں کو بدل لینے والوں حدیث رسول کو سننے کے باوجود یہ کہہ رہے حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے حدیث تو ٹھیک ہے صحیح بخاری میں ہے ہمیں پتا ہے لیکن ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا کیوں جس پیر صاحب کا لڑ ہم نے پکڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مطلب کی نہیں ہے کیا ہمارے دل میں بھی رسول اللہ کا پیار ہے کہ ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کی محبت ہے پیارے نبی کی جدائی سے لکڑی کا تلا بچوں کی طرح بلک کے رو رہا ہے مصطفیٰ اس کو سینے سے لگا کے خاموش کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا ہماری محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہمارے آوازے پہ غور کرنا رب محمد کی قسم ہماری ہاتھ میں مصطفیٰ علیہ سلاط وسلام کے علاوہ کسی اور کا کوئی فرمان نہیں ہے ہم کسی کی بات کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے نہ کسی شیخ کی بات کو نہ مرشد کی بات کو نہ امام کی بات کو ساری امامت کو قربان کرتے ہیں محمد کے قدموں پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک ہی دعوت ہے لوگوں سورج کے نکل آنے کے بعد کوئی چراغ نہیں جلایا کرتا محمد کے آنے کے بعد کسی اور بابے کی ضرورت نہیں رہتی صلی اللہ محمد علیہ السلام کے آنے کے بعد نہ کسی شیخ و مرشد کی نہ حضرت و امام کی ضرورت ہے کہ اس کے ہر ہر قول کو میں اپنے لیے حجت مانوں اب یہاں پہ ڈنکا بجے گا تو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں سعید سے روایت ہے رضی اللہ رضا فرماتے ہیں میرے والد جنگے احد میں شہید ہو گئے ان کے ذمہ قرض باقی تھا میرے پاس سوائے کھجور کی کاشت کے اور کھجوروں کے آنے کے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں قرض والوں کو ان کا قرض لوٹا دوں میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پیارے حبیب علیہ ہی صلاح میرے ساتھ چلیے میرے بابا نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا میرے پاس تو کھجورے ہیں اگر ان کھجوروں کو میں بانٹتا بھی رہوں تو کئی سال کی پیداوار چاہیے اتنی کھجوروں کی ضرورت ہے کرد والے اتنے زیادہ ہیں کہ کئی سال کی کھجورے ہوں گی تو کردہ پورا ہوگا پیارے حبیب علیہ سلاحت والسلام ساتھ آئے کرد والے نہ مانے اللہ کے حبیب علیہ سلاحت والسلام آپ آتے ہیں اور کھجوروں کے ڈھیر کے گر چکر لگاتے ہیں پھر دوسرے ڈھیر کے پاس آئے اس کے گرد بھی چکر لگایا اور پھر آپ اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے جابر تولو اور جن کا قرضہ دینا ہے ان کی ادائیگی شروع کر دو روایت کے پہلے الفاظ پہ غور کرنا سیدنا جابر نے کیا کہا تھا کہ یہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھی کہ اگر اس سے قرضہ ادا کیا جائے تو کئی سال کی پیداوار چاہیے پروڈکشن چاہیے تاکہ سب کا قرضہ ادا ہو اب پیارے نبی کے موضے پہ غور کرنا آپ آئے کھجوروں کے گر چکر لگایا دوسرے ڈھیر کے گر چکر لگایا اور اس کے درمیان میں بیٹھ کے شروع کرو تو اللہ اور ان قرض والوں کا قرضہ دینا شروع کر دو وہ فرماتے ہیں میں کھجورے نکالتا رہتا اور قرض والوں کو دیتا رہتا سب کا قرضہ ادا ہو گیا کھجورے ویسے ہی باقی رہ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام امام خینات، خینات کی افضل ترین حسنی اے پیارے بھائی پھر پیارے نبی کے اس مقام کو سن کر آپ کا میرا حق یہ بنتا ہے آج کے بعد اہت کیجئے نہ میں کسی امام کے لڑ لگتا ہوں نہ کسی پیرو مرشد کے لڑ لگتا ہوں مجھے تو بلال کا آقا محمد الرسول اللہ مل گیا ہے کسی اور کی ضرورت نماز پڑھنی ہے محمدی طریقے پہ روزہ رکھنا ہے محمدی طریقے پہ حج کرنا ہے محمدی طریقے پہ طلاق کا معاملہ ہے محمدی طریقے پہ نکاح کا ماجوہ ہے محمدی طریقے پہ زندگی کے ہر مسئلے میں میرے لیے آئیڈیل ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام نامی اس گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب علیہ صلاحت وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ الرضا کی روایت سنیے فرماتے ہیں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ تم موجود کو اپنے لیے اس سے ڈرتے ہو حالانکہ ہم اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے پانی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہے تلاش کرو لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا اس برتن میں رکھ دیا اس برتن سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشموں سے اُبلتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پیارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں کھانا کھاتے اللہ کی تھے یہ پیارے نبی کابارک میں ڈالا تو اس سے اتنا پانی نکلا چھواروں کی طرح پانی بھوٹا کے پورے لشکر کو کافی ہو گیا اور یہ بھی پیارے نبی کا معاوضا کہ کھانا تصویر کیا کرتا تھا اور صحابہ اس تصویر کو سنا کرتے تھے صحیح بخاری میں سیدانس سے روایت ہے رضی اللہ رضا فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی آپ کی آواز میں بڑی کمزوری تھی جیسے آپ کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہو بھوک کی شدت ہو کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے انہوں نے مجھے تھوڑی سی روٹیاں دی کہ میرے پاس تو جو کہ یہ روٹیاں ہیں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے کہا تجھے بتلا نے بھیجا ہے کہا جی مجھے بتلحا نے بھیجا ہے کھانے کے لیے کچھ دیا ہے کہا تھوڑی سی روٹی ہے آپ نے اپنے صحابہ سب صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے ان سے کہا اٹھو اٹھو اور تمہاری دعوت ہے کھانے پہ چلو کہا میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر والدہ سے کہا کہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے لیے چند روٹیاں دی تھی وہ تو سارے صحابہ کو لے کر اور لوگوں یہ ہمارے نبی ہیں یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں یہ ہمارے آخو ہیں یہ ہماری ہدایت کا منبع ہے جن کے سامنے اگر کھانے کے لیے کچھ آتا تو اپنی فکر بعد میں کرتے ہیں اپنے صحابہ کی فکر پہلے کرتے ہیں آج اس مسا کو چھوڑ کے جن پیر و فقیروں کے جنگل میں دنیا پھنس چکی ہے ان کی حالت پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں قم سے مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی وہ بھی ایمان کی حالت میں ہے جو اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں جو اپنے مریدوں سے نظرانے وصول کرتے ہیں جن کے نیچے دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور ان کی نظر پھر بھی اپنے مریدوں کی جیب پہ ہوا کرتی ہے ہم کہتے ہیں آہ ماننا ہے تو ایسے کو مانو ماننا ہے تو ان کو مانو پیچھے چلنا ہے تو اس ہس کے پیچھے چلو خبر ملتی ہے کہ تھوڑی سی روٹیے ہیں سارے صحابہ سے کہا کر, کر والدہ کو بتایا والدہ کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو انہیں تو خبر کر دی تھی نا کہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں اب باقی سب کو تو وہ بلا کر لا رہے ہیں وہ جانے پیارے حبیب سلام تشریف لائے کہا وہ روٹیوں کو لے کر وہ روٹیاں لائے گی اس کو چورا بنایا گیا اور اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس دس آدمی داخل ہو جائے دس دس آدمی اندر آ جائیں اور آ کر کھانا کھائے پیٹ بھرے اور باہر چلے جائیں اس طرح دس دس کے قریب صحابہ اندر آتے رہتے کھانا کھاتے رہتے یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر لیا کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا سب صحابہ کا پیٹ بھر گیا سب نے کھا لیا اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی تعداد ستر یا اسی کے قریب تھی ستر یا اسی کے قریب تمام کے تمام صحابہ ان چند روٹیوں سے اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے کھانا کم نہیں ہوا وہی کھانا پھر سیدنا انس کے گھر والوں نے کھایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو عزت جو مقام جو شان جو فضل آپ کو ملا ہے اس کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے مصطفیٰ علیہ صلاحت وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں سیدنا سعیدنا بن عازب رضی اللہ رضی سے روایت ہے فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن ہماری تعداد چودہ سو تھی حدیبیہ کے کنویں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا ہم نے اتنا پانی کھینچا اس قوے سے کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ رہا اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ حدیبیہ کے قوے میں پانی ختم ہو گیا پیارے حبیب علیہ وسلام نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس کچھ پانی ہے تو لاؤ وہ تھوڑا سا پانی لایا گیا پیارے نبی کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے اللہ سے دعا آخی اور اس تھوڑے سے پانی کو اپنے منہ مبارک میں لیا اور کلی کر کے وہ پانی دوبارہ اس کنویں میں منہ کی کلی کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا کہا اس پانی کا اندر جانے کی دیرتی صحابہ فرماتے ہیں کنواں کناروں تک بھر گیا کنویں کے اندر پانی بھر آیا امٹ آیا چودہ سو صحابہ نے بھی پیا اور صحابہ کے سارے ساتھ جو جانور موجود تھے وہ بھی سیراب ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا یہ تقاوا ہے کہ اب پیارے نبی کی احادیث کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے زندگی کا ہر مسئلہ وہ نماز کا مسئلہ ہو یا شادی کا وہ مرنے کے بعد کے مسائل ہو یا پیدائش کے مسائل وہ کسی امام و پیر و فقیر و حضرت کے اقوال پہ عمل نہیں ہو سکتا جہاں پر قول رسول مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کے معذات میں سے ایک موضاء آئیے صحیح بخاری کی اس سے سنیے سیدنا ابو سلمہ سے روایت اللہ سے سنئے سیدو سلم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت تھی رموان سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکت سے زیادہ نماز نہیں پڑھائی گیارہ رکت نماز پڑھی آپ نے گیارہ رکت نماز سے زیادہ نہیں پڑھی رمضان ہو تو تراوی کی نماز رات کی نماز تحجد کی نماز اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ تحجد ہے یہ تراوی ہے رات کی نماز رمضان میں یا غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ان کی کیفیت کے بارے میں کیا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان چار رکعت پڑھتے پھر چار رکعت پڑھتے اور پھر تین رکعت بھی طرح ادا کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ویتر ادا کرنے سے پہلے سو کیوں جاتے ہیں پیارے نبی علیہ سلات ویتر ادا کرتے ویتر ادا کرنے سے پہلے نیند کر لیتے سو جاتے سیدہ کائنات پوچھتی ہیں آپ ویتر کی ادائیگی سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے تنا یا نام و قلبی۔ حوگتا ہے, کا ہے کہ میں سو رہا ہوتا ہوں دل میرا جاگ رہا ہوتا ہے یہ دعویٰ ہے تو امام آسم کا رسول اللہ کا اللہ علیہ وسلم یہ شان ہے تو امام آزم محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیچھے چلنے کی دعوت ہم سناتے ہیں لوگوں کسی فرقے کے پیچھے نہ جاؤ کسی گروہ میں نہ پڑو فرقہ بندی کے بدھ کو پاش پاش کر دو کیوں سورج چمک چکا ہے محمد الرسول اللہ کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم چراغ تو جلتے ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے موم جلتی ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے بلب جلاتے ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے اور جب سورج چمک جاتا ہے آب و تاب سے چمکتا ہے پھر کسی دیے کی ضرورت نہیں رکھتی یہاں سورج سراج منی کی صورت میں محمد کریم کی نبوت کا چمک رہا ہے اب کسی اور کی حاجت کہ ایسی کوئی شخصیت ڈھونڈھیے جس کی ہر ہر بات کو اپنے لیے کسی اور کی حاجت رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی وہ عظمتوں والے جن کی حفاظت بھی اللہ کیا کرتا تھا کیا شان تھی کیا موزات اللہ نے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں کفار مکہ آپ کے قدموں کو کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جس غار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے آخری نشان غار کے دہانے پہ ختم ہوتے ہیں کفار کا مجموعہ یہاں پر کھڑا ہے سیدنا نبو بکر روی اللہ کیا شان پائی سیدنا نبو بکر نے غار کے بھی ساتھی سفر کے بھی ساتھی ہجرت کے بھی ساتھی اپنی گود میں مصطفیٰ کو سلانے والے ان کے مکھڑے کا دیدار کرنے والے دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہجرے میں بھی ان کے ساتھی جنت میں بھی ان کے ساتھی پیارے حبیب علیہ سلام سے سید نابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار ان میں سے کوئی ایک آدمی صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑا لے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی یہ ہمیں پالیں گے ایک آدمی اگر اپنے قدموں کو دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس گار میں چھپے ہوئے وہ ہمیں پالے گا پیارے حبیب علیہ ہی سلاۃ اپنے ساتھی اپنے صحابی اور اپنے پیار کرنے والے جان سے کہتے ہیں ابو بکر ان دو کا تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن دو کا تیسرا اللہ ہوا کرتا ہے ان دو کے بارے میں تو کیا سوچ سا ہے جو دو اکیلے نہیں ہے ان کا مددگار ارش والا لا ہے یار حبیب ارے ہی سلا تو وسلم فرماتے ہیں غم نہ کرو ابو بکر کہتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا ان میں سے کوئی ہمیں دیکھ نہ سکا اللہ نے کفار کی آنکھوں है ایسی پٹی انہیں ایسا اندھا کر دیا کہ وہ ہمیں پا معنا دو جب غار کے اندر تھے اور ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن غم نہ کرو ابو بکر غم نہ کرو ان اللہ اور یہ آیت ابو بکر کی شان کے اندر بڑی عظیم آیت ہے ابو بکر کی شان کا کیا کہنا کہ وہ پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلام کے اس قوم کے بھی بنے اس دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو پیارے حبیب علیہ صلاحت وسلم پیارے نبی محمد کریم کفار کو دعوت بھی دیا کرتے تھے کفار کے سامنے اپنے رب کی عبادت بھی کیا کرتے تھے ابو جہل کفار مکہ سے کہتا ہے کیا عجیب ماجرا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد حرام میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے سامنے رکو کرتے ہیں ظالم اس امت کا فرعون بکواس کرنے لگا کہ میں اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو کچل ڈالوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھنے لگے حالت سجدہ میں پہنچے ابو چہل آگے بڑھا چند قدم آگے بڑھنے کے بعد چیختا اور چلاتا ہوا الٹے قدموں توڑنے لگا اس کے ساتھیوں نے کہا تو نے تو نے بڑا دعویٰ کیا تھا اب واپس کیوں بھاگ رہا ہے کہا تم کیا جانتے ہو میرے اور اس کے درمیان آگ کی بہت بڑی خندق حائل ہو گئی اور میں نے پرو والی مخلوق کو دیکھا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر آج ابو جہل آگے بڑھتا اللہ کے فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں پیارے نبی علیہ سلاۃ وسلم جن کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے سالم آپ کی گستاخی کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے آگ کی خندق کو پاتا ہے فرشتوں کو اللہ کے ملائکہ اس کو کاٹ ڈالتے اسی واقعے کو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے سنیے اور آئیت ینہا بھلا اسے بھی نے دیکھا جو میرے بندے کو روکتا ہے اذا جبکہ وہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے وہ میرے سامنے جھک رہا ہے نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ابو جہل اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اور بتلا تو اگر پر بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے یہ میرے بندے کے اوپر پکڑ کر ہم بھی پیادوں کو بلائیں گے اللہ وسجد وقترب خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا یہ ظالم برے ارادے سے اللہ اللہ کی کے کے کے تو بیان کرتا ہے اور پیارے نبی کا یہ کہ پر جہل رضی, اللہ رضی سے روایت ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے بھیجا تھا اس کو قتل کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے اور وہ سمجھے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہ اب زمین آ گئی ہے حالانکہ بھی سیڑھی باقی تھی اس سے گر کے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی جس کو انہوں نے کپڑے سے باندھ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ پنڈلی ٹوٹ گئی پیارے نبی کے موزات میں سے ایک بہت بڑا موضا آپ نے اپنا دست مبارک سیدنا عبداللہ کی پنڈلی پہ رکھا پنڈلی پہ پھیرا وہ فرماتے ہیں پھر میری پنڈلی ایسے جڑ گئی جیسے کبھی یہاں سے ٹوٹی ہی نہیں تھی جس کے ہاتھ کی برکت کا کیا کہنا جن کے وضو کیے ہوئے پانی کی برکتوں کا کیا کہنا جن کے منہ سے نکلی ہوئی کلی کے پانی کا کیا کہنا اتنی عظمتوں اور شانوں والے رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی اور سنیے سیدنا جابر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی اس پتھر کو جانتا اور پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا کوئی ہے پیر و بابا کوئی ہے شیخ و مرشد کوئی گتنی نشین کوئی سجادہ نشین کوئی درگاہوں کو چلانے والا کوئی سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ رزویہ نوریہ سہروردیہ کا بانی جس کو رب کے پتھر سلام کرتے ہو یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ کی صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبی فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا صحیح مسلم میں سیدنا معاید بن جبل رضی اللہ عنہ روایت ہے کہتے ہیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جس سال تبوک کی جنگ تھی تبوک کا مارکا تھا ہم پیارے حبیب کے ساتھ نکلے اس سفر میں آپ نے زہر اور عصر نماز کو ملا کر پڑھا پھر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی ایک دن نماز میں اللہ کے نبی دیر سے آئے اور زہر عصر کو ملا کر پڑھا پھر اندر چلے گئے پھر دوبارہ آئے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا اور فرمایا تم کل انشاءاللہ شاء تبو کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے دن چڑے اس چشمے پر پہنچو گے تم میں سے کوئی تبو کے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں میرا انتظار کرنا شہید نماز فرماتے ہیں ہم تبو کے اس چشمے پر پہنچے ہم سے پہلے دو آدمی پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان سے پوچھا تم نے اس پانی کو ہاتھ پر نہیں لگایا انہوں نے کہا ہم تو اس کو ہاتھ لگا چکے ہیں آپ نے ڈانٹا ان کو اور پھر صحابہ نے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ پانی جوتے کے تسمے کے برابر باریک تھوڑا سا پانی آ رہا تھا تھوڑا سا پانی اکٹھا کر کے پیارے حبیب علیہ ہی سلاۃسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا منہ مبارک دھویا اور پھر اس پانی کو واپس اس چشمے میں ڈال دیا پیارے نبی نے اپنا مبارک چہرہ دھو کر اس پانی کو دوبارہ اس باریک سی لہر جو پانی کی نکل رہی تھی اسمے کے براب دیا صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کا تمام صحابہ نے جانوروں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانیوں کو بھر دے گا یہ پانی اتنا زیادہ ہوگا جو ابھی ہلکا سا بہ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ باغوں سے بھر دے گا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے پیارے چہرے سے لگ کر گرنے والا پانی اس چشمے پہ گرتے ہی وہاں سے پانی جوش مار کے بہنے لگا اور آج آپ کی وپیشن کوئی بھی پوری ثابت ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے تبوک کو دیکھا ہے جو ہرا بھرا ہے جو باغات سے بھر گیا ہے اور پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ چشمہ باغات کو بھر دے گا تیس ہزار کے قریب صحابہ میرے نبی صلی اللہ وسلم کے ساتھ تھے تیس ہزار کے تعداد کا یہ لشکر وہ سب کا سب اسی چشمے سے سیراب ہوتا رہا بخاری و مسلم میں سیدمان بن ابو بکر سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم ایک سو تیس آدمی پیارے نبی کے ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کھانے کی کوئی چیز ہے کچھ کھانا ہے ایک ایک آدمی کے پاس ایک سا نکلا دوسرے آدمی کے کے پاس پاس نکلا نکلا دوسرے بھی اتنا ہی نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس سب کو گوند لیا گیا اچانک ایک مشرک آیا لمبے لمبے بالوں والا بکریوں کو ہانک رہا آپ نے اس سے کہا تو ہمیں ہدیہ دے گا یا بیچے گا ان بکریوں میں سے کچھ ہدیا دے گا یا بیچے گا اس نے کہا نہیں میں تو بیچوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی اس کا گوشت کیا پھر آپ نے اس بکری کی کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا بکری کی کلیجی کتنی ہوتی ہے دو کلو ڈھائی کلو ایک سو تیس صحابہ ہیں پیارے نبی کا معاوضہ دیکھیے آپ نے حکم دیا اس بکری کی کلیجی کو بھونو صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک سو تیس صحابہ میں سے پھر کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اس کلیجی میں سے حصہ نہ ملا ہو وہ تھوڑی سی کلیجی سب کے اوپر کافی ہوئی اور سب نے اس کلیجی سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا پھر آپ نے دو پیالوں میں گوشت نکالا ہم سب نے ان دو پیالوں سے گوشت کھایا لیکن وہ کھانا کم نہ ہوا اور پھر ان پیالوں کو ہم نے اپنے اونٹ پہ لاد لیا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں والے رسول محبت والے رسول خوشبو والے رسول آپ کی خوشبو کا کیا کہنا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ایسی خوشبو دنیا کی کسی خوشبو میں موجود نہیں تھی صحیح مسلم میں سید جابر سے روایت ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہمارے سامنے کچھ بچے بھی آئے آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ لگایا دستے مبارک لگایا اور پھر میں نے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو محسوس کی جو جیسے گویا آپ نے خوشبو کے ڈبے سے اپنا ہاتھ نکالا ہو پیارے نبی کے ہاتھ میں ایسی خوشبو جیسے گویا خوشبووں کے ڈبے سے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے سو گئے آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آیا میری والدہ دوڑی اور ایک شیشی اٹھا کر لے آئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اس ڈبیا کے اندر بند کرنے لگ گئی پیارے نبی کی آنکھ کھل گئی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے انس کی ماں یہ کیا کر رہی ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیارے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہوں اس لیے کہ ہم آپ کے پسینے کو خوشبو میں ملا لیتے ہیں اللہ کی قسم کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے صل اللہ علیہ وسلم تم نے پیارے نبی کو چھوڑ کر کس کو پکڑا ہے جن کی بدبو دو میل سے آتی ہے جن کو نہانا نصیب نہیں ہوتا جن کی بڑی بھی جن کے کے سر بال لمبے فٹ مونچے سے بھرے ہوئے جو کہتے ہیں پیر جی نے منع کیا نہانا نہیں ہے کیوں کہا اگر نہالیا تصوف کی ساری میل اس گدڑی کے ساتھ نکل جائے گی جن کو نہانا نصیب نہیں ہوتا جن کو منہ دھونا نصیب نہیں ہوتا جن کو تن नहीं نصیب نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی گلوں کے کنارے پہ ننگ دھڑگ ملنگ چلتے ہوئے کسی سے پوچھو جی یہ کون ہے ان کو کچھ نہیں کہنا پہنچی ہوئی سرکار ہے بڑے پہنچے نا بابا جی ہم بھی مانتے ہیں پہنچے ہوئے موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھا خوہ میں کس کو چھوڑا اور کس کو پکڑا صحابی آتے ہیں در مصطفی کو بجاتے ہیں پیارے حبیب کا پوچھتے ہیں جواب ملتا ہے تمہارے آقا گھر پہ نہیں ہے صحابی لوٹتے ہیں فرماتے ہیں پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی کہ محمد کہاں تشریف لے گئے جس گلی سے خوشبو آ رہی تھی میں اسی خوشبو کے پیچھے چلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا یہ خوشبو والے رسول یہ پیارے حبیب یہ عصمتوں والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کتنے گھاٹے کا سودا ہے اس کو چھوڑ دے جس کے بدن سے خوشبو آتی تھی جس کے پسینے سے خوشبو آتی تھی جس کا پیارا ہاتھ نہ اتنا نرم ریشم ہوتا ہے نہ اتنا نرم ریشم کے اندر نرمی ہے جتنی نرمی محمد کی ہتھیلیوں میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے پکڑے کس کو ان کو چھوڑ کے پیچھے کس کے چلے جن کے جن کے جنتی ہونے کی بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی پیر فقیر کی معصومیت کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں اتاری اللہ اور اس کے رسول نے ایک ہی بات ہمیں دی ہے پیارے نبی نے ایک ہی فرمان ہمیں سنایا ہے ترکتو فیکم امرین لن ماں ما سک تم بھی با. میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اے مسلمان بھائی جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو آؤ مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دو پیارے نبی کی تباہ کرنی شروع کر دو یہ اختلاف کی بات تو نہیں نا یہ لڑائی کی بات تو نہیں یہ انتشار کی بات تو نہیں ہر پیر و فقیر بزرگ و بابے کی عزت کرو لیکن حرف آخر فراہ کا ماجرہ جب بھی آئے گا وہ صرف ایک ہستی کے ساتھ کرو اس کا نام نامی اس بے گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہ کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راوی ہوں اقول اقول الله لي ولكم المسلمين انه هو الغفور الرحيم